اعوذ باللہ السمী العلیم من الشیطان الرجیم من همزہ ہی وانا فتی وانا فتی براءۃ من اللہ ورسولہ الى الذین من المشرکین براءۃ من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وری ال ذمہ ہونے کا اعلان ہے عید الدینہ ان لوگوں کی طرف آحد تم مد المشرقین جن مشرقوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا یہ پوری صورت مدنی ہے یہ فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں نازل ہوئی مکہ فتح ہونے کے بعد چونکہ صورت توبہ اور صورت انصال میں ذکر ہونے والے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں احکام ایک جیسے ہیں اس لیے دونوں صورتوں کو ایک حکم ایک صورت کے حکم میں رکھا ہے اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور یہ سب توال یعنی سات لمبی صورتوں میں سے ساتویں صورت ہے جن کے متعلق مسند احمد وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدہ پائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ من اخذ سبع اول من القرآن فہ و کہ جو قرآن مجید کی سات صورتوں کو یاد کر لے ان کے بارے میں علم حاصل کر لے تو وہ حدر ہو جاتا ہے بہت بڑا عالم بن جاتا ہے اس صورت کے کئی نام ہیں ایک ہے سورہ توبہ سورہ توبہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک مقام پر بعض اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جو غلب تبوک سے پیچھے رہ جائے ایک نام ہے اس کا صورت البرا البرا براءت بیزاری زاری اعلان لا تعلقی براءت اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرقین سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے ایک نام اس کا ہے الفاظہ صورت الفاظہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی یہ اس لیے کہ اس میں منافقوں کو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے رسوا کیا ہے منافقوں کی قیوب کا پردہ چاک کیا اور ان کے حالات اللہ نے کھول کر بیان کیے اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے باقی تمام تر صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی کئی وجوہات لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن سیدھی سی بات ہے باقی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی صحابہ رام نے لکھی اور اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ ناظری نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں صحابہ کرام نے لکھی نہیں یہ موٹا سا اور سیدھا سادہ سا, سا جواب ہے ایک سے شکار تو لہٰذا ادھر ادھر کی لمبی چوڑی باتیں اور تعبیلیں ان کی ضرورت ہی نہیں براعت من اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایران لاتعلّی اعلان براعت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان کیا ہے جو مسلمانوں نے مشرقوں سے کیے ہوئے تھے منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرقین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے اور ان کی شرائط بھی پوری نہیں کرتے تھے خصوصا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے رومی اتنی مضبوط قوت ہے سپر پاور ہے روم اس کے مقابلے میں یہ چند مسلمان جن کے پاس ہتھیار بھی پورے ہیں یہ کیا کر لیں یہ نہیں بچ کے آتے انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اب مسلمان ختم ہو جائیں گے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیے ہوئے کسی وعدے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا حتیٰ کہ رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں رکھا جیسا کہ آگے آئس کی صور توبہ کی آیت نمبر دس میں وضاحت آ جائے گی لایر قبول ودماں یہ کسی مومن کے بارے میں نہ تو عہد و پیمان کا کوئی خیال کرتے ہیں نہ ہی قریبی رشتے داری کا خیال رکھتے ہیں اور پھر اسی طرح اللہ تعالی نے آگے چل کے فرمایا نہ تو قابل نہ نا قوماً ناکاسو ایمانہ ہوں تم اس قوم کے خلاف کیوں نہیں لڑتے کہ جنہوں نے اپنے وعدوں کو اپنی قسموں کو توڑا ہے لیکن اللہ سبحانہ ہوا تھا کی طرف سے پہلے ایران برعت کیا گیا یکم عہد توڑنے کی وجہ سے حلہ بھولنے کا حکم نہیں دیا بلکہ پہلے اعلان کیا یہ اللہ سبحانہ ہوا تو کا خاص کرم ہے کہ مسلمانوں کو یک لف ان پہ حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ پہلے کہا اعلان برعت ہے عہد تم نے بار بار توڑے ہیں آج شکنی کی ہے شرطوں پر پورے نہیں اترے لہذا ہمارا تمہارا معاملہ ختم پہلے اعلانِ براعت اس کے بعد اور یہ جو اعلانِ برات ہے یہ بھی دنیا کے سب سے بڑے مجمعے میں حج کے موقع پر کیا گیا نو ہجری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زیر امارت حج کے دن دس دجا یوم نخر کو میدان مینا میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں یہ آیات پڑھ کے سنائی گئی رس اور کئی آدمی مقرر کیے گئے جو بلند آواز کے ساتھ اس مجمے میں ہر مقام پر بلند آواز سے یہ اعلان کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حجم شریک نہیں تھے کیونکہ اس اعلان کے بعد مکہ میں مشرقوں کا داخلہ بند ہو گیا اور ان کی بے حیائی والی جو رسمیں تھیں وہ بھی ساری کی ساری ختم ہوئیں ایک تو یہ اعلان بحات کروایا گیا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان بھی کروایا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا کوئی مشرق حرم میں داخل نہیں ہوگا فصیق و فلبا تو اس میں چار ماہ چلو پھرو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو وہ انہ مخضل کافرین اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا یہ دیکھیں اللہ سبحانہ خانہ کا کتنا کرم اور احسان ایک تو یہ کہ اعلان کروایا برعت کا اور دوسرا چار مہینے کی مزید بہلت بھی دی اعلان کے بعد سے لے کے چار مہینے تک تمہارے پاس وقت ہے جو تم سے بن پڑتا ہے کر لو جو تیاری کرتے ہو کر لو اس کے بعد پھر کسی کو, کو کوئی معافی اور بخشش نہیں چار ماہ کی بہلت یعنی یوم نہر کو یہ اعلان ہوا تھا تو ابتدا ہوئی دس ذو الحجہ یوم نہر سے اور دس ربیستانی کو یہ مدت ختم ہو گئی جو چار مہینوں کی مدت اور مہلت ان کو دی گئی تھی محلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی چار ماہ کی مدت میں اپنے بارے میں خود اچھی طرح سے خوب سوچ سمجھ لیں غور و فکر کر لیں یا تو مسلمان ہو جائیں یا سرزمین عرب سے باہر کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ بنائیں اور اگر اس کے بعد بھی وہ باقی رہیں تو انہیں پکڑ کر گھیر کر بھاگ لگا کے جیسے بھی ممکن ہو قتل کر دیا جائے یہ چار ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے معاہدے کی مدت چار ماہ سے کم تھی یا معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی تھی یا مدت کے تعین کے بغیر ہی ان سے معاہدہ تھا ان لوگوں کے لیے یہ چار ماہ مہلت مقرر کی گئی اور وہ قبائل جن کے ساتھ خاص مدت تک کا معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی کسی قسم کی مخالفت بھی نہیں کی تھی تو ان کے بارے میں اللہ سما تعالیٰ نے حکم دیا فاطم عہدہ میلہ مدتی ہیم کہ جس مدت تک ان کے ساتھ عہد و پیمان ہے اس مدت تک ان کا وعدہ پورا جب وہ مدت ختم ہو جائے گی پھر ان کی مہلت بھی ختم یعنی چار ماہ یا اس سے کم جن کے ساتھ معاہدہ تھا یا جن کے ساتھ معاہدہ دس ربیع ثانی کے بعد ختم ہونا تھا لیکن انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی ان سب کے عہد منسوخ ہو گئے اور ان کو چار ماہ تک رخصت دی گئی محلت دی گئی کہ اعلان سے لے کے دس ذوالحجہ یوم نحر سے لے کے دس ربیعانی تک تم نے جو کرنا ہے کر لو سوچ بچار کر لو غور و فکر کا اور جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا خاص مدت تک کے لیے اور ان کی مدت طویل تھی اور انہوں نے کوئی عہد کی خلاف ورزی بھی نہیں کی فاتی مہل عہدہ علا مدت ان کے بارے میں حکم ہوا کہ جب تک ان کی مدت ہے اس وقت تک وعدہ پورا کرو وہ پرجینا مشرقوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہلت مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ تمہیں جو چار مہینے تک مہلت دی جا رہی ہے اس لیے کہ مسلمان تھوڑے سے ویل آف ہو لیں اور پھر وہ تمہارا مقابلہ کریں ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں ورنہ تم لوگ تو کبھی بھی اللہ کو مغیر اللہ اللہ کو کبھی بھی عاجز کرنے والے نہیں ہو اگر تم کفر پر قائم رہے تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو و رسوا کرنے والا ہے جیسا کہ سر انفال میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس بارے میں ولاخت کی یعنی صرف بیت اللہ ہی نہیں پورے جزیرہ عرب سے مشرقوں کو نکال باہر کیا ہے کوئی بھی مشرق جزیرہ عرب میں نہ رہے جو مشرق ہے وہ عرب میں نہ ہو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا حکم تھا وہ اذانمن اللّہ و رسول ہی الاََ ناص یوم الحج الکبر اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف سے صاف صاف اعلان ہے ان اللہ بری امن المشرقی نو رسول کے مشرقوں سے اللہ بھی بری ہے اور اس کا رسول بھی فن تم تم فخیر القُم بس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان طب ال تم غير الکم الله اور اگر تم منہ پھیرو منہ مو موڑ دو تو پھر جان رکھنا کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو بشری اللہ دینہ کفاروب اداب اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیوم حج اکبر سے مراد داس الحجہ ہے حج اکبر کا دن حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر ہمارے یہاں لوگوں کے ہاں کچھ اور ہی تصور ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن دس الحجہ جمعے کے دن آئے وہ حج اکبر ہے حالانکہ ایسی بات نہیں حج کسی بھی دن ہو وہ حج اکبر ہے اور حج اسبر عمرے کو کہا جاتا ہے حج اکبر کے دن یعنی دس الحجہ کے دن جس دن حاجی مینا میں آ کر قربانی کرتے سیدنا ابو حرحرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو قربانی کے دن مینا میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرق حج نہیں کرے گا کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اور حج اکبر کا دن یوم نحر یعنی قربانی کا دن ہے کیونکہ لوگ عمرے کو حج اس کہتے تھے لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سال صاف انعام کروا دیا تو حجت الوداع جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال اس حج میں کوئی بھی مشرق شامل نہیں تھا صرف موحدین تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو جمعے والے دن کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں ان کی بات درست نہیں ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت اس میں قدر تفصیل ہے وہ بھی صحیح بخاری کی کتاب و تفصیل میں ہے کہتے ہیں کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان دے کر بھیجا پھر آپ نے ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کرے تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر حج تھے ان کے حکم پر میں نے میرے ساتھیوں نے اور علی رضی اللہ عنہ نے مینا میں یہ اعلان کر دیا تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مینا کے دن یہ اعلان کیا گیا اور اسی دن کو حج اکبر کا دن قرار دیا گیا نصر احمد میں ہے کہ چار ماہ کی مہلت دینے ننگے کو طواف کی اجازت ختم کرنے اور آئندہ سال کسی مشرق حج نہ کرنے کے اعلان کے ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ بھی کرتے تھے کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا اور کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے وہ ان تبل تم پہلام جسلہ اگر تم نے منہ مو موڑا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو یہ اعلان تاکید کے لیے دوبارہ کیا پچھلی آیت میں بھی کہا اللہ کو میرے زندہ اور یہاں پر پھر فرمایا کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو تاکہ کافر اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے کسی طرح بھی بچ سکنے والا نہ سمجھیں کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اَََََََََََََََََدینہدملرقینلین قسم شعیم ودمد فلّیم انلب المقین مگر مشرقوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو یقیناً اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے یعنی معاہدوں کی پاسداری میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو مشرقوں کی طرف سے اگر عہد کی پاسداری میں کمی نہیں آئی تو تمہاری طرف سے بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے ان کے لیے جن کی جنہوں نے معاہدے میں کسی قسم کا ہردو بدلنے کیا، پیشنے کی یا پسو پیش نہیں کی ان کی مدت ان کے معاہدے کی مدت تک پوری کرو جس دن تک کے لیے وعدہ کیا ہے اس دن تک ان کو محلت دو ان کی محلت چار ماہ نہیں بلکہ زائد ہو جائے گی کیونکہ تقوی کا تقاضہ ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں سے محبت رکھتا ہے فیض الصل اشورالعرون فختر المشرقین حیۃت وجموہم وقم وق ہم وقف الحمق اللہ جب یہ حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرقوں کو جہاں करो قطر کرو اور انہیں پکڑو انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر ایمبش کی جگہ بھاگ لگانے کی جگہ بیٹھو ف انطاب و اقام اسقلاتا فخ الو صبیلا اگر یہ توبہ قائم ادا تو ان کا راستہ چھوڑ دو ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے حرمت والے مہینے گزر جائیں ان حرمت والے مہینوں سے مراد چار مہینے دس ذوالحجہ سے لے کے دس ربیع تک یہ مراد ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد معروف حرمت والے مہینے یعنی ذوالقدہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ مراد ہے اور داس الحجا کو اعلان برات ہو تو محرم ختم ہونے تک کل پچاس دن بنتے ہیں تو یہ چار ماہ کی مدت تو پوری نہیں ہوتی اور حرمت والے مہینے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ محرم کے ختم ہوتے ہی ذوال سے حرمت والے مہینے شروع ہوتے ہیں ذلحجہ، تین مسلسل آتے اور رجب تو پھر آگے چل کے درمیان میں آتا ہے تو لہذا یہ حرمت والے مہینے جو ہیں یہ اس آیت سے مراد نہیں ہیں بلکہ اس آیت سے مراد یہ اعلان کے بعد والے چار مہینے دس ذوالحجہ کو اعلان ہوا تو اس کے بعد چار ماہ یعنی دس ربیو ثانی تک اور ان مہینوں کو اشہور حرم اس لیے کہا گیا کہ ان مہینوں میں مشرقوں کا قتل حرام کر دیا گیا تھا تو جب یہ مہینے گزر جائیں یعنی دس ربیع ثانی کے بعد جن کے مدت معاہدے کی ختم ہو جائے گی اور محلت ان کی ختم ہو جائے گی تو پھر ان کے بارے میں حکم دیا کہ جب یہ مہینے ختم ہو جائیں فخرمشرقین حیث وجت منہ جہاں پاؤ مشرقوں کو قتل کرو وہ خود ہوں بخصور ہوں انہیں پکڑو انہیں گھیرو اور ہر گھات کی جگہ بیٹھو مرسد گھات کی جگہ اس اسمراد وہ راستہ یا جگہ ہے جہاں سے دشمن کے گزرنے کی توقع ہو اور جہاں سے اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کیا جا سکے مطلب یہ ہے کہ مشرقوں کے ساتھ صرف میدان جنگ میں لڑنا ہی کافی نہیں بلکہ جس طریقے سے بھی تم ان پر قابو پا کر قدر کر سکتے ہو ضرور کہو یہ کھلے عام حکم تھا ف ان تابو و تو اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں ادا کریں تابو و کام اللاتا واتا کفر شرک سے بعد آ جائیں نماز قائم کرنے لگیں زکوٰۃ ادا کرنے لگیں فَخَلُّوا سَبِيلًا پھر ان کا راستہ چھوڑ دو پھر ان کو پتل نہیں کرنا یہی وہ حکم ہے جس کی وجہ سے وہ بکر صدیت رضی اللہ تعال عنہ نے زکوٰۃ کے معنی سے جنگ کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جنگ کی اور فرمایا وہ اللہۃ النبی قبی الصلاطی و زکات اللہ کی قسم میں اس کے خلاف ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر تو الناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں حقیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکوۃ ادا کریں فائدہ فائد مذالک جب وہ یہ تین کام کر لیں گے اصل و منی پھر انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے اللہ بحق الاسلام مگر اسلام کے حق کے ساتھ وہ علی اللہ اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت میں آپ کے تمام تر احکامات کی فرما برداری کا اقرار شامل ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا بھی انکار کرے جو کہ آپ سب کو معلوم ہے تو وہ مرتد ٹھہرے گا اور اگر کسی حکم کا انکار نہ کرے لیکن عمل نہ کر سکے ایک جان بوجھ کر ڈھٹائی سے بننا ایک عمل نہ کر سکے تو وہ مسلمان ہی ہوگا لیکن گناہ مسلمان کافر نہیں ہوگا البتہ مسلمان ہونے کی ظاہری نشانیاں وہ یہ ہیں کہ بندہ نماز قائم کرنے والا ہو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو تو ہند و رشالت کی گواہی دینے والا یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں بنیادی ارکان پانچ تو ہدور رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکات کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ بنیادی ارکان ہیں ان میں سے کسی رکن کا ترک بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی عمل بندہ ترک کر دے چھوڑ دے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہاں جب اس کا انکار کر دے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے لیکن ان پانچ کاموں کا محسل کر دینا ہی بندے کو اسلام سے ایمان سے خارج کر دیتا ہے اسی لیے ان پر عمل درآمد کرنا یہ ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے وہ ان احد المنشرا اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں سما ابل گما پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دے ظالی کا بھی انّا قوم اللّہ علمون اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو نہیں جانتے یعنی امن کی مدت گزرنے کے بعد اگر کوئی مشرک جس سے تمہارا کوئی عہد نہیں وہ تم سے درخواست کرے کہ مجھے اپنے یہاں پناہ دے دو تو ٹھیک ہے اسے پناہ دے دی, دی جائے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں اور اگر آیا ہی اسلام کو سمجھنے یا اپنے شبہات کو دور کرنے کے لیے ہے تو اسے پھر بدر جائے اولا پناہ دینی چاہیے اور اگر وہ اسلام لانے کے لیے آمادہ نہ ہو اور اپنی اپنے ٹھکانے <تصفح> پر واپس جانا چاہے تو تم اسے اس کے ٹھکانے پر واپس پہنچاؤ تاکہ وہ محفوظ طریقے سے پہنچ جائے کیونکہ ان لوگوں کو اسلام کی حقیقت معلوم نہیں ہے یہ ایسی قوم ہے لائبرآمو جو نہیں جانتے ممکن ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سن کر ان کا معاشرہ اخلاق اور کردار دیکھ کر مسلمان ہو جائیں اور جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے تو دوسرے مشرے کی, کی طرح اسے مارنا اور قتل کرنا پھر جائز ہو جائے گا اگر وہ اسلام نہ لایا تو یہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے اور کوئی بھی مسلمان ہو وہ کافر کو پناہ دے سکتا ہے خا مسلمانوں میں اس کی حیثیت معمولی سی ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں میں معمولی حیثیت والا آدمی بھی اگر کسی کافر کو پناہ دے تو سب مسلمانوں پر لادم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کریں اس کو نقصان نہ پہنچائے فتح مقاع کے موقع پر رضی اللہ تعالی علیہ نے ایک مشرے کو پناہ دی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی آپ عسل فرما رہے تھے تو پوچھا کون ہے بتایا گیا کہ انہیں میں ہانی ہے آپ نے عسل کرتے ہوئے ہی انہیں مرحبا کہا اور مقصد پوچھا تو کہتی ہے کہ میں نے فلاں کو پناہ دی آپ نے فرمایا جس کو تو نے پناہ دی ہم نے اسے بھی امان دے دی تو ایک عورت عام سی وہ بھی پناہ دے دے تو بھی مسلمانوں پہ لادم ہے کہ اس کی پناہ کا اعتبار کریں اور پھر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور جس بندے کو جتنا مرضی بڑا وہ مجرم کیوں نہ ہو جتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو اسے ایک عام آدمی پناہ دے تو سارے مسلمانوں پر لادم ہے کہ اس کی جان محفوظ رکھیں اور جس بندے کو پناہ دے دے مسلمانوں کی حکومت میں اسے قتل کرنا اور مارنا کیوں جائے ہوگا بڑے غلطی سے ہی صحیح پناہ دے کر اس نے غلطی ہی کر لی لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اس نے اگر پناہ دی ہے تو پھر کسی بھی مسلمان کے لیے روا نہیں کہ اسے اٹھ کے قتل کر یہ غیر ملکی سفیروں کا قتل اسی طرح غیر ملکی کھلاڑیوں کا قتل یہ جو تکفیری ذہن کے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں شریعت نے قتل اس کی اجازت نہیں دی بلکہ کلی طور پر منع کیا ہے کہ مسلمان اگر پناہ دے دیتا ہے تو کسی کو پھر اس کے خلاف کاروائی کرنے کی اجازت نہیں دی.